اب آپ اس مبارک سلسلے کا تیرو حلقہ سے فرمائیں الحمدللہ رب العالمین اشف والسلام علی اشرف الانبیاء سعید ناو حبی بنا و, سید و, و شفی عنا و علی آلی وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بيحصان إلى يوم الدين أما بعد فتكاد الله سبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد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 مالك اليوم الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم سرقت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما فلم تذلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وا نی نا میرا اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں آپ کی اس مسجد مستشقہ میں دروس تفصیل کا جو سلسلہ اللہ کی رحمت سے شروع ہے اس میں الحمدللہ ہم نے تعوض پر تعوض کی تقدیم پر تخفیص پر اپنے درست کا ایک حصہ مکمل کیا پھر اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ معلومات عرض کیے پھر فضائل نے فاتحہ کے بارے میں کچھ عرض کیا پھر صورت فاتحہ کی جامعیت کے بارے میں کہ صورت فاتحہ اپنے اختصار کے باوجود اتنی جامع مان کامل مکمل صورت مبارکہ ہے کہ گویا پورے قرآن مقدس کا خلاصہ جو ہے وہ صورت پاس ہے اسی لیے اللہ کا قرآن اس کو سبع مثانی بھی فرمایا ولگت آسینا کا سب ان من المسانی فنخ و کے ساتھ آئے جو بار بار دہرائی جاتی ہے اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا نزول جو ہے وہ دو مرتبہ ہوا اور اسی طرح یہ واحد صورت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے اہم العبادات جو ہے نماز ہے اور نماز کا یہ ایک جزو ہے صورت فات کے اندر یعنی پورے پرانے مقدس کے جو فرابی میں مبارکہ ہیں گویا ان کا ایک خلاصہ اور بعض علماء کرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو عہد الصراط المستقیم میں جو دعا ہے نا صورت فاتحہ میں اس دعا کے بدلے میں جو ہمیں ہدایت کی بھی اگلا قرآن سارا اسی دعا کے بدلے میں ہدایت ہے کہ نہاد القرآن یہ حدیل التی یہ اقوام جو ہم نے ہدایت طلب کی تھی اللہ نے کہا گاہد الفطفی یہ لو ہدایت اور اسی طرح بعض الرحمٰ نے لکھا ہے کہ یہ عجیب حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان بھی ساتھ بنائے ہیں وہ ہمیں آزاد سے کوئی عقیدہ نہیں یاد رکھیں جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا سات کی عدد کو مبارک سمجھتے ہیں اور تیرہ کی عدد کو منحوس سمجھتے ہیں یا بعض ایام کو منحوس سمجھتے ہیں اور بعض مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مسلمان ان عقیدوں سے بری ہو جائیں دور ہو گئے لیکن حکمتیں ضرور ہوتی اب دیکھیں نا کوئی دنیا میں چیز بنتی ہے آپ مچھلی کھاتے ہیں تو اس کے اپنے منافع ہیں گوشت کھاتے ہیں تو اپنے منافع ہیں اور بکرے کے گوشت کے اپنے منافع ہیں اور دمبے کے گوشت کے اپنے منافع ہیں اور اونٹ کے گوشت کے اپنے منافع ہیں ہر کیس میں اللہ نے چیزیں رکھی نعمتیں رکھی تو اسی طرح بعض زبان فرمایا کہ یہ ایک عجیب اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے آسمان بھی ساتھ پیدا کیے زمینیں بھی اللہ نے ساتھ بنائی ہیں اپنے گھر کے طواف کے چکر بھی اللہ نے ساتھ بنائے ہیں اور صفا مروہ دوڑنے کا چکر جو ہے ان کو بھی ساتھ بنایا ہے اور صورت فاتحہ کی آیات بھی ساتھ نے یہ ایک اللہ کی عظیم حکمت ہے اور اس میں لشک کفی ذالب کی حکمت الہیہ اور اسرار ربانیہ ہیں اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے صورت فاتحہ کی آیات سات ہے تو انسان جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ بھی ساتھ آزاد کرتا ہے آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ زمین پہ ہوں گے آپ کے دونوں گٹنے زمین پہ ہوں گے آپ کے دونوں پاؤں زمین پہ ہوں گے اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ زمین پہ ہوگا تب ہی جا کے سجدہ مکمل ہوگا کہ حقیقی مبارک میں بھی یہی آتا ہے کہ یشج والا سب آ گئے اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہنم کے بھی ساتھ رہا سب آپ افواہ اسی بھی امام ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے آج کل ہمارے عام لوگوں میں یہ ایک مشکل ہے اور جس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں کرتا ہے کہ سچے میں ہوں گے نہ پیچھے دونوں تعداد میں اٹھا لیں تو امام صاحب کے نظیق تو نماز فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ سجدہ تو کہ فرض ہے اگر فرد رہ جائے تو نماز رہ گئی تو سجدہ ہونا ہے سات آزاد پہ کہ ہر حال میں سجے کی حالت میں وہ سات آزاد زمین پہ رہیں اگر آپ نے سجا اگیار پاؤں اٹھا لیے تو لہذا آپ کے دو پاؤں زمین پہ نہیں ہیں اور یہ عام بات ہے کوئی اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا کرنے اس طرف توجہ ہی نہیں کرتا اور اچھے خاصے نماز پڑھنے والے آپ ذرا محسوس کریں یا دیکھیں نا ایک دو تین ذرا نظر رکھیں اچھے خاصے نمازی کو بھی اس کا احساس ہو تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ کوئی تو اس کی حکمت ہے کہ اللہ نے ہر جگہ پر اس ساتھ کو ہے اور صورت فاتحہ کی بھی ساتھ آیات ہیں برگت آسینا کا سب امین السانی ملک وان اسی طرح پھر ہم نے اپنے دروس میں صورت فاتحہ سے جو علماء نے دروس اخلاق دیے ہیں یعنی اصلاح خلق تصد لپوب اخلاق اللہ. خالق و خلقن حسن سب سے بڑی نعمت جو ہے نا اسی لیے اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کی شان کے بہن نلا فلو کے حضرت تو اب صورت فاتح سے ہمیں اخلاقی کی تعلیم کیسے ملی تو اس پر ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ خلق کے اول ہے یہ خلق ثانی ہے یہ خلق سالث ہے حتیٰ کہ سبا سات اخلاق کی بنیاد جو ہے وہ بھی صورت فاتح اسی طرح سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے صورت فاتحہ کے علماء نے لکھا معاشرتی تفسیر کہ اس کے معاشرے پہ کیا احسان مرتب ہوتے ہیں صاف بات ہے کہ جب آپ اخلاق الہی کو اپنائیں گے اخلاق نبوی کو اپنائیں گے آپ صورت فاتحہ کے اسباب میں سے مستمت اخلاق کو اپنائیں گے تو معاشرے کی خود بخود اصلاح ہو دیکھا نا پہلا خرق تھا کہ آپ اچھے بنے برے نہ بنے تو آپ اگر اچھے ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہو معاشرہ بھی تو چند افراد سے بنتا ہے نا. تو جب ہر آدمی کو یہ فکر ہوگی کہ میں نے محمود بننا ہے مضموم نہیں بننا میں نے آمال صالحہ کو اپنانا ہے لیکن آمالے صحیح آ کے قریب نہیں جانا میں نے آداد حسنہ کریمہ کو لینا ہے لیکن آداد قبیحہ کے قریب نہیں جانا ہے تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوگا تو الحمدللہ للہ ثمہ الحمد اللہ نے جو اپنے فضل سے کرم سے احسان سے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ کے قرآن پاک کی مقدس اور عظیم صورت کے بارے میں کچھ عرض کر سکیں وہ ہم نے کیا رہا. آج سورت فاتحہ کا ایک اور پہلو ہے جس کو کہتے ہیں شبہات آداب پر صورت فاتحہ کہ جو دشمنوں نے سورت فاتحہ کے بارے میں شبہات ڈالے اچھا شبہات جو ہیں وہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ دو قسم کے ایک شبہات تو وہ ہیں شبہات متقدمین جو پہلے زمانے میں شبہات اور ایک شبہات ہاتم ہیں جو اس دور میں پیدا کیے گئے ہیں تو شبہات کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی آدمی کے ذہن میں اگر کوئی شبہ ڈال دیا جائے نا جی تو بس اب اس آدمی کے پھر کھسلنے کے اور بھٹکنے میں تیل نہیں لگتی آپ دیکھیں نا بڑی اچھی زندگی میں ابھی بھی مطمئن زندگی گزر رہی ہوتی ہے کبھی اتفاق ایسا ہوتی وہ بھی چاری کھڑکی میں کھلی تھی کھڑکی کھلی تھی اور سامنے فلیٹ میں عورت تھی یا کوئی بچی تھی اس سے بات کر ساون کے دماغ میں شبھ آ گیا جو میری بیوی کسی سے بات کر اب جب شبوں کی نظروں سے آپ دیکھیں گے تو صاحب بات پھر تو آپ کو ایک ایک قدم پہ اعتراض نظر آئے گا یہ قاعدہ ہے کہ اسی لیے جیسے کہ کسی نے کہا تھا جی کہ تعصب کی نگاہوں میں نہ یوسف بھی حسین ٹھہرے محبت کی نگاہوں میں تو زنگی مہاجبی ٹھہرے تو جب عدابت کی نظروں سے آپ کسی کو نوٹ کریں گے تو پھر آپ کے اس کو ہر قدم اٹھانے میں آپ کے ہاں یہ کچھ یار یہ کس سے بات کر رہا آپ دیکھیں نا کہ آپ کو شبہ ہو جائے کہ میرا کوئی آدمی نگرانی کر رہا ہے تو آپ کہیں ہاں وہ جو کھڑا ہے نا وہ گاڑی کھڑی ہے میرے لیے کھڑی ہے حالانکہ اس کے فرشتوں کو بھی بتائیے آپ کو ہم نے لیکن آپ کے دماغ میں شبہات ہاتھ آ گئے دو آدمی علیحدہ ہو کے آپ سے ذرا ہک کے بات کریں گے ہاں ضرور وہ جو میں بات کی تھی اسی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے ڈسکس کر رہے ہیں بھی کیا بچاروں کو پتا ہی نہیں صرف وہ شبہات ہیں جو بندے کو دبا کر دیتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ دشمنوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے القاع ش کہ شب اور ڈال دو آگے پھر وہ کیڑا خود کو خود بڑھتا چلا جائے گا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن فاط کے بارے میں شبہات اور آدا اے اسلام آدی ان کے جو حقوق ہیں وہ قرآن دور کے بھی ہیں اور نئے دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کا قرآن نازل ہوا تو اس وقت کفار نے یہ جی شبور ڈالا کہ بھئی یہ قرآن پاک کی جو کلام ہے نا جی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلام و ساحر کسی جادوگر کی کلام ہے اچھا اس کی دلیل کیا تھی کہ بھی جادو جیسے آتی کے سر پہ چڑھ کے بولتا ہے جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے اچھا خدا کی قدرت ہے کہ وہ جتنے یہ علوم باطلہ بادلا ہے نا یہ علوم شیطانی شیتانی ہے اثر ان کا بڑا جلدی ہوتا ہے یہ اللہ کی شان ہے ویسے بھی دیکھ رہے ہیں آپ اچھے سے اچھا عطر لگائیں کتنے ایریے میں خوشبو ہوگی لیکن خدا نہ خدا, خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی جگہ کوئی گٹر پائپ لیک ہو جائے یا گٹر کا کوئی ڈھکنا کھول جائے پورے تو پورے میلوں تک بدبو ہوگی تو بدبو زیادہ پھیلتی ہے بہنسبتیں خوشبو کو آپ ایک مندود کا پورا مٹکا رکھ لیں اور اس میں نعوذ باللہ ایک چھٹانگ پیشاب ڈال دیں تو ایک چھٹانگ سارے دودھ کو نہیں ڈوبے گا اسی لیے جب اسلام کے بارے میں کسی کے دماغ میں شبہ ڈال دیا جاتا ہے نہیں بس تو شبہ آیا اور آدمی بھٹکنا شروع ہوا انہوں نے کہا کہ یہ کلام ساحل ہے حضور جاد نوزو اور یہ جی آپ کا کلام کیا جی ہے کلام شاعر وجہ کیا جی جو سنتا ہے اس پہ اثر ہوتا ہے جیسے جادو اثر کرتا ہے جادو پڑھتے ہیں منتر سنتر پڑھتے ہیں انتر چنتر کرتے ہیں اثر ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ پرانے پاک کے سننے کا بھی خوبی اثر ہوتا ہے تو لہٰذا یہ پہلا ایک شبہ یہ بھی ایک شبہ یہ ڈالا گیا کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ کاہن ہیں اور قرآن جو ہے یہ کہانت ہے کہانا کا کیا معنی اور کاہن کا کیا معنی پرانے دور کے لوگ ہوتے تھے پہاڑوں میں رہتے تھے جیسے ہمارے ہاں جو بھی وہ بھی ہوتے ہیں اور وہ کچھ الغم بلغم خبریں دیتے تھے غیب کی بھی اچھا ایک آدھی خبر سچی ہوتی تھی ننی ہوئے خبریں سات اوٹھی چل جاتی تھی اور کیسے وہ خبریں دے دیتے تھے کہ جن ناز تھے وہ فرشتوں سے خبریں چرا کے ان کو آگے پہنچاتے تھے اور وہ آگے اڑاتے ریاضت کرتے کرتے کرتے کرتے محنت کرتے دیکھو میرا عزی یہ محنت کی بات ہے جو بھی محنت کرے اچھا بھی کرے یا بات کرے تو ریاضت کرتے کرتے وہ اس مقام پہ جا پہنچتے تھے کہ جنات ان کے دعوے ہو جاتے تھے اچھا اور جنات جو ہیں جو شیاتی ہے جننے والے ہیں ان کا مقصد حضور کی امت کو گمراہ کرنا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں یہ بھی تو گمراہ کرنے والا ہے اس لیے ہمیشہ جتنے لوگ جنات کا کام کرتے ہیں یا منجمین ہیں ساحلی ہیں ان سب کا پدی بھی شیتان لوگ ہوتا ہے یہ ناپاک رہتے ہیں کیونکہ جتنا زیادہ ناپاک رہیں گے اتنا زیادہ اثر کرے گا کیونکہ شیطان تو ناپاک لوگوں کے پاس بیٹے گا پاک پاک لوگوں کے پاس کیسے ہیں آپ نے وضو کیا ہوا آپ نے کہا بلّہ نے شیتانزیم کا شیتان کیسے ہیں تو اس لیے ان کا ایک شبہ یہ تھا نا اس بلّا کے شہر ہیں اور ایک یہ تھا کہ کہانا ہے کہ اس میں بھی تو غیب کی خبریں ہیں نا جیسے وہ کہن غیب کی خبریں لیتے ہیں قرآن بھی تو غیب کی خبریں دے ہے وہ ایک شبہ یہ بھی کہنا اور بعد نے کہا کہ بھئی نہیں قرآن جو ہے نا دراصل وہ ایک آدمی ہے اس سے حضور سیکھتے ہیں اور اس سے سیکھنے کے بعد ہمیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے اتارا ہے خدا نے نہیں اتارا یہ سیکھا ہوا ایک شبہ یہ تھا اچھا ایک شبہ ان کا یہ تھا کہ بھی سیکھا ہوا بھی نہیں بلکہ حضور خود قرآن بناتے ہیں یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے یہ اس ہے نوز باللہ یہ بھی شبہ ڈالا گیا اور یہ بھی شبہ ڈالا گیا نوز بلّہ نوز بلّہ کے اللہ کا کلام نہیں ہے لہ نشاء الق النا بلاحاظ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں الحضا اللہ اسادنیت پرانے زمانے کی قصے کہانیوں کی کتاب ہے جیسے لیلہ ہے اک لیلا تبینہ ہے بہت ساری کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں اور لوگ جو ہے ان کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں کہ چلو بھی رات کو کوئی ایک آدھی کہانی پڑھنی ہو پڑھتے پڑھتے سو گئے تو اسی لیے یہ شبہات تھے پرانے دور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بھی ہر شبوں کا جواب دیا میں ببا ہوں ابلی شاعر کبی لم اللہ نے فرمائے ظاہم یہ کسی شاعر کی بات نہیں یہ اللہ کا کلام ہے کہ بہت تھوڑے ایماندانے والے وبا بول کا اور نہ قرآن کسی کاہل کی بات ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے تم سمجھتے نہیں ہو ذکر و الا مبین اللہ نے ہمیں جگانے کے لیے بھیجا ہے کھلا ہوا قرآن تنظیم حقیبید یہ تو حکمت والے اور حمد و صلاح کے ذات جس کے لیے سارے حمد ہیں جو محمود ہے اس کا کرام ہے جو اس نے اتارا ہے اور ساتھ ثبوت اللہ تبارک ودار نے بھی بیان فرمایا کہ نزل ابھی ابھی یہ تو جبریل امانت والا فرشتہ لے کے آیا ہے ادا قلبین آپ کے دل پہ اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈر سنائیں بے بھی شان اور یہ قرآن ہم نے عربی کھلی زبان میں اتارا ہے ان قرآن عربی اللہ اکیل اسی طرح کہیں اللہ باغ نے فرمایا بلحس اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا قرآن جو ہے بالکل کھلی ہوئی بات ہے اس کا کھلا فیصلہ ہے یہ کوئی نوز بلا یہ کوئی ایسی حضو والی بات یہ بے قیمت بات بے وزن بات نہیں ہے اور کہیں پر میں وہ ذکر اللہ قول قومی میرا پتی یہ تو آپ کی بھی شان ہے اور آپ کی قوم کا بھی شان ہے کہ ہم نے ان کی زبان میں قرآن اتارا ہے اللہ صبح میں ایک ایک بات کا جواب اچھا اب شبہ ہوتا تھا کہ یہ جواب تو ہم مانیں گے کافر جو بالکل نبی کو مانتا نہیں جبریل کو مانتا نہیں قرآن کو مانتا نہیں وہ ان جوابات سے کیسے مطمئن ہوگا دیکھو نا ہمیں تو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلام کہ ہے مسلمان ہم تو مان گئے لیکن جس کا قرآن پہ ایمان ہی نہ ہو نبی پہ ایمانی نہ ہو وحی پہ ایمانی نہ ہو جبریل پہ ایمانی نہ ہو جنت آخرت پہ ایمانی نہ ہو وہ کیسے سمجھے گا اللہ نے فرمایا اس کے لیے بھی ہم نے اپنے نبی کو فرما دیا تھا کہ آپ ان کو چیلنج کریں کرے فاتو روس کہ تم دستورتیں بنا کے لے آؤ قرآن کے مقابلے پہ اچھا دستورتیں بنانی مشکل ہیں تو فاتو فاتو بے سورت مسری ببدا حکوم شہدا حکم ہندون تم سہد <صادقين> اللہ نے فرمائیں نہیں بنا سکتے ہو تو چلو ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ اللہ کے سوا اپنے سب معبود باطلہ کو بھی جمع کرو اللہ کے سوا تمام دنیا کی مدد لے سکتے ہو قرآن کے مقابلے پہ شورت بناؤ جب نہیں بنا سکتے ساری دنیا کا آجز ہو جانا ان کا ناکام ہو جانا اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہ کر سکنا دلیل صداقت ہے محکمہ مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہے تو لو بلی بات ہے آپ کنگن کو آپ سیکھا آپ دیکھیں کہ وہ سعید ابل القاب نے حضور کے زمانے میں دعویٰ کیا تھا نبوت کا وہ بھی نبی بنا تھا کبھی کبھی ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ جب نبی بن گیا تو اس کو اس کے ساتھیوں نے اس کے دوستوں نے کہا انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے نبوت کا دعویٰ تھا تمامہ یماما کا علاقہ نہ یہ نجد کے علاقے کا کہتے ہیں اس طرف وہ قبیلہ ہے اللہ عالم ویسے نجد جو ہے نا ہر اونچے علاقے کو کہا جاتا ہے صرف یہ نجد ہی مراد ہوتا نجد الحجاز بھی ہے نجد القرام بھی ہے اور بھی بڑی چیزیں یہ تو پھر تعصب ہوتا ہے نا کہ بعد لوگ ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر نعو زبلا کا جی نجت میں یہ ہوگا تو مکے میں تو اجال پیدا ہوا پھر کیا کریں گا مکہ چھوڑ دیں گے تو نوزلہ مکے کی بھی مذمت کریں گے جی ہاں اب اجال پیدا ہوا تھا تو یہ تو میرے عزیز اپنی نظر ہوتی ہے کہ بلبل کی نظر پھولوں پہ پڑتی ہے اور کبے کی نظر گندگی پہ پڑتی ہے بندہ کرے گا تو یہ تو اللہ کی سرزمین ہے یہاں جناب ابو بکر بھی پیدا ہوا وی جہل بھی پیدا ہوئے یہاں حضور کے دشمن بھی پیدا ہوئے جان بھی پیدا ہوئے یہاں اسلام کے غدار بھی پیدا ہوئے محمد مدنی کے ہم خم گسار اور وفادار اور سچی یار بھی پیدا ہوئے تو بہرحال حسینا سے کسی نے کہا اس نے کہا کہ دیکھو بات سو تم نبی تو بدھ گئے ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھی ہی بھی ہیں تمہارے ساتھ بھی ہیں اور معمولی سی بات نہیں تھی ستر ہزار فوج لے کے نکلا تھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اس دور میں کوئی معمولی عدا نہیں کہ دو چار آدمی پاگل ہو گئے تھے پاگل ہونے پہ ہیں نا جی پھر قوموں کی قومیں پاگل ہو جاتی ہیں تو وہ جناب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی واہی آتی ہے اللہ کا قرآن آتا ہے تو نبی کا تعلق واہی سے ہوتا ہے تو تمہارے اوپر بھی گواہی آئے اگر کوئی بات تو ہو نہ لوگوں کو ہم بتا سکیں بھی ہمارے نبی پر بھی واہ ہاں بھائی تو مجھے بھی ہے تو اس نے ایک دن اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اس نے کہا بھی آج تازہ تازہ بھائی آئیے اکٹھے ہو جاؤ سن لو تاکہ پھر میری نبوت پہ اعتراض نہ کرنا آج اللہ نے مجھ پر بھی قرآن اتارا کہا سبحان اللہ یہ حضرت صلاوت سر میں نے کہا جی الفی لو بب الفیل وبا اد رات اب الفیل رنگ کثیر خورکر ساتھیوں نے کہا کسی اور کو نہ سنانا جوتے مار مار کے گنجا کر دیں گے یہ قرآن ہے. بس یہ واہ اپنے تک رکھو اگر بار کسی نے سن لی نا ہم تو تمہارے ساتھی ہیں ہم تو چپ کر گئے اگر باہر کے کسی لوگوں کو تم نے سنایا اور کہا یہ اللہ نے قرآن اتارا ہے تو اتنے جوتے ماریں گے کہ تمہارے گھر پہ اتنے بال بھی نہیں ہیں اچھا ہمارے مرزا غلام محمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اس کو بھی لوگوں نے کہا کہ مرزا صاحب آخر آپ جو نبی بنے آپ پر بھی واحد کا سلسلہ انہوں نے کہا ہاں مجھ پر بھی وائی آتی ہے لیکن وہ وائی تشریح تو نہیں ہوتی وہ شریعت والی وائی تو بند ہے وہ تو حضور کے سوا کسی پہ نہیں آ سکتی کیونکہ میں اصل نبی تو نہیں ہوں نا وہ کہنا کا کہ میں تو دلّی نبی ہوں نا دلّی نبی مانا جیسے بندے کا سایہ ہوتا ہے وہ بندہ تو ایک ہوتا ہے نا سایہ ہوتا ہے تو وہ سایہ والا نبی انہوں نے کہا جی پھر بھی آخر کبھی نہ کبھی تو فرشتے آتے ہوں گے جو تشریح وائی نہ لاتے ہوں تو غیر تشریح وائی لاتے ہوں گے اور پھر فرشتوں کا تعلق تو ہوگا انہوں نے کہا فرشتہ میرے پاس بھی آتا ہے انہوں نے کہا حضور کے فرشتے کا نام جبریل تھا تو آپ کے پاس جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام کیا تھا اس کا نام تھا ٹیچی بات تو اس نے سچی کی حقیقت میں لوگ بچارے ہم ہاں خافہ صاحب پہ اس میں آ جاتے بات اس نے ٹھیک کی جب نبی انگریزی ہو تو فرشتہ بھی تو انگریزی آئے گا نا بھائی نبی تو انگریزوں نے بنایا تھا نا. فرشتہ تو انہوں نے بھیجنا تھا تو وہ انگریزی آنا تھا وہ کہاں سے عربی آتا تو بہرحال یہ ہے کہ اس قسم کے دعوی سب کرتے رہے لیکن یاد رکھو کہ کسی کا دعویٰ نہ چل سکا قرآن کے مقابلے پر اچھا روافذ نے قرآن بدلا آپ ترجمہ مقبول ایک اردو بھی ترجمہ چھپا ہے شیعہ حضرات کا اگر آپ کبھی وہ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کیسے کیسے انہیں تحریف کی ہے قرآن سے. اردو کا ترجمہ ہے, آپ خود پڑھ سکتے ہیں ترجمہ مقبول اس کا بہت مشہور ترجمہ ہے تو اس کے اندر آپ حیران ہوں گے لیکن ایک مہربانی کیا کریں کہ جب ایسے ترجمے ملے نا پہلے ساتھ صحیح ترجمہ بھی رکھا کریں ایک سفا اس کا پڑھیں ایک سفا اس کا پڑھیں پھر آپ کو پتہ لگے گا نا کہ دشمن نے کیا ساز باز کی ہے جس کو پتا ہی نہ وہ بےچارے کو وہ تو کہے گا سبحان اللہ جی اردو پڑھنے میں مزہ آ گیا آپ اردو کا لطف لے رہے ہیں نا کسی بات کا سلیس ہونا الگ بات ہے اور اللہ کے قرآن کا لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے وہ الگ بات ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بے انتہا کوششیں کی گئیں لیکن کوئی کوشش نہ کامیاب ہو سکی قرآن چیلنج کرتا رہا کہ آؤ میرے مقابلے پہ لہذا شبہات کا جواب ہو گیا کوئی جواب ہی نہیں بڑے بڑے شاعر بڑی بڑی ادیبہ عورتیں جن کے مراسی پڑھ کے آپ حیران ہو جائیں جن کے مدہیہ کلام پڑھ کے آپ حیران ہو جائیں جن کی حجو پڑھ کے آپ حیران ہو جائیں اور جو آج بھی لغت عربیہ کا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے کلام شعراء جہریت یعنی کسی لفظ میں بیس ہو جائے اور اس کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ڈھونڈا جائے گا شاید جاہریت کے زمانے کے شعرا کو دیکھا جائے گا کہ اس نے یہ لفظ کیسے استعمال کیا تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی زور لگانے کے باوجود بھی اللہ نے ان سارے شبہات کو ختم فرما دیا کوئی جات اچھا بھی اب آپ کہتے ہیں کہ جاسوند کا کہ نہیں وبا ہوا بے قول شاعر نہ وہ شاعر ہے نہ شعر ہے نہ کہانا ہے نہ شہر ہے وہ تو اللہ کا ذکر ہے اللہ کا قرآن ہے قول فصل ہے وہ تو ہدل علم ہے وہ تو شفا و رحمت العلم ہے اور چیلنج ہے کہ اگر نہیں تو بناؤ یہ تو تھے شبہات متقدمین جو پہلے زمانے میں حضور کے زمانے میں شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالے جاتے تھے بھائی نبی کے پاس نہ جانا قرآن نہ سننا کیوں گئے وہ جادوگر جو بندہ حضور کے قریب جاتا ہے اور قرآن سنتا ہے بس فوراً ٹھیک ہے اچھا قرآن میں وہی تاثیر آج بھی ہے لیکن ہم پڑھ کے ٹھیک کیوں نہیں ہوتے کہ ہماری زبانیں گندی ہیں ہمارے دل گندے ہیں ہمارے افکار گندے ہیں یعنی آپ حیران ہوں گے ہمارے نوجوان باز ایسے بھی ہیں کہ قرآن کھول کے بیٹھے ہوں گے نا جی پڑھ قرآن میں ہوں گے تو صبر میں ان کے افلام اور فلمیں ہوں گی سامنے قرآن کھولا ہوا ہے ہاتھ باندھ کے نواز میں کھڑا ہوا ہے لیکن منظر آ رہا ہے کہ رات میں نے جو بیٹھ کے فلم دیکھی تھی نا اس میں وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی نماز پڑھا اس لیے اثر نہیں ہو تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب ان کا جواب ہو گیا اب جناب آگے آئے کہ جو مخترین دشمنا نے اسلام نے اور آدائے دین نے سب سے بڑے تو یہودی ہیں اس کے بعد نسارا ہیں اس کے بعد جو ہیں وہ شیعین یعنی تہر ہیں جو بالکل خدا رسول کے منکر ہیں اور اس کے بعد آپ کے یہ وسری ہندوز ہیں بدھ مت ہیں یہ وہ لوگ ہیں اچھا مجوس ہیں آتش پرست ہیں ان سب لوگوں نے اسلام کی دشونی پہ سب ایک اب حالانکہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں الحمدللہ دیکھیں قرآن میں اور کتابوں میں بھی دیکھیں تورات میں دیکھیں انجیل میں دیکھیں بڑے بڑے ولڈ کی کتابیں پڑھیں اب یعنی یہود اور نصارا کی اتنی بڑی دشمنی ہے یہ گویا کہ دو سدین ہیں جیسے رات اور دن کٹے نہیں ہو سکتے اسی طرح یہود اور نصارہ کا عقیدہ کبھی مشترک ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک بھی, بھی مریم مقدس ہے اور یہودیوں کے نزدیک نعوذ باللہ وہ تو فاصفہ گناگار ہے فاجرہ ہے اور اس کا تو لڑکا بھی حلال کا نہیں ہے وہ کہتے ہیں تو یوسف نے جار کی بیٹا ہے حضرت عیسیٰ تو اتنا بوتھ ہے اتنا بودھ ہے کہ کالت یہود لیست اعلیٰ علی وہ کالت ان سارا یہود اعلیٰ شعی یہود کہتے ہیں کہ نسارا کے پاس کوئی حجت نہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں لیکن اسلام اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے آج دیکھ لیں تاریخ میں دونوں کٹھے کہ جہاں مسلمان کو مارنا ہے وہاں دونوں کٹھے بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جان افرنگ پنجائے یہود میں ہے تو اب جناب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مقدس پر اور خاص طور پہ صورت فاتحہ پر جو شبہات کیے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہدایت کا بھی ذریعہ بنائے اور ہم دشمنوں کے حملوں سے باخبر کریں یہ آپ کو پتا ہوں کہ میرے دشمن کے پاس رائفل ہے لانچر ہے میزائل ہے فلا بات ہے اس کے پاس جناب فلاں بور ہے فلا خطرناک اسلحہ ہے تو آدمی چاہے کمزور ہو نہتا ہو کچھ نہ کچھ تو پھر اپنے بچنے کے لیے سوچے گا نا لیکن آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ دشمن کے پاس کیا ہے جب وہ حملہ کرتے پھر کیا کریں گے آپ یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ, آپ اللہ کے حرم میں چل جائیں بیٹھ جائیں اگر آپ کو کوئی شیعہ یا رف ٹکر جائے وہ آپ سے ایک سوال کرے آپ جواب نہیں دے سکتے کیوں آپ کو ادھر فرصت ہی نہیں دین پڑھنے کی اور دین دیکھنے کی یا آدمی نوکری کرتا ہے یا نوکری کے بعد اپنے انجائے کرتا ہے یا آرام کرتا ہے یا میگزین پڑھتا ہے یا ڈائجسٹ پڑھتا ہے یا اس کے بعد فلم دیکھ لیتا ہے جو زیادہ مہذب آدمی ہیں وہ آرام سے گھر میں کیونکہ سنیما جانے میں تھوڑی بدنامی شدنمی ہوتی پھر آپ نے گھر گھر میں لگا دیا ہے پھر باہر آپ سے شیو آپ کو تکلیف بھی نہ ہو اور آرام سے اپنا بیٹھ کے دیکھیں اور تو یہ بات نہیں، بات نہیں کیا جواب دیں گے یعنی آپ حیران ہوں گے مثلاً شیعہ ہیں ان کے نزدیک بارہ امام ہیں ان کو اپنے بارہ اماموں کے نام یاد ہیں شیگرا یاد ہیں اور ہمارے ایسے سنت جباد کو ماشاءاللہ چار خلفائے راشدین میں سے نہ کسی کا شجرہ آتا ہے نہ کسی کا نام آتا ہے اس سے بڑی بدکسمتی کیا ہو جس سے بھی کچھ سبحان اللہ حضرت ابو فکر صدی جان قربان پتا نہیں ہے کہ ابو فکر صدیق کا نام کیا ہے پڑھے لکھے آدمی کو پتا نہیں اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ صدیق لقب ہے یا کونیت ہے اچھا ابھی ابھی بغیر کونیت ہے صدیق لقب ہے تو نام کہاں ہے اچھا یہ صدیق لقب جو ہے اسلام کے بعد ہے یا قبل ہے لقب صدیق جو ہے مل سم ہے یا ہے اس کو ہی پتہ ہے اچھا اگر حضور حضرت ابو بغیر صدیق ہے تو قرآن تو کہتے ون ندی نامو بلا رسول ہی گلا ہی کہ جو اللہ اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان لائے وہ بھی صدیق ہیں میں نے سنت کو ان باتوں کا خیال کرنے کا بھی بات نہیں ہے اگر میرے ساتھ ایک دوست تھے تو اتفاق ہو رہا تھا کہ میرے بچے ہیں نا وہ میڈیکل میں داخلہ لیا انہوں نے تو کہنے لگے کہ جی آپ کے بچے میڈیکل میں کیسے چلے گئے میں نے کہا مجھ پر ڈاکٹروں کا اثر ہو گیا درد دیتے ہو ان پر میرا نہیں اثر مہینے کی بات ہے کہ میں نے ان کو دو سال تک دیا مجھ پر تو اثر ہو گیا کہ میرے بچے میڈیکل میں چلے گئے لیکن ڈاکٹروں پہ میں نے کوئی اثر نہیں دیکھا الحمد للہ وہ میری زبان گندی ہوگی ان کا کسور نہیں ہوگا مجھ پر تو ان کی صوبت کا اثر ہو گیا میں نے تو صحبت کا اثر قبول کر لیا کہ مولوی اور مولوی کا بچہ ڈاکٹر بنے نہ ہمارے خاندان میں کبھی کوئی لیکن میں نے کہا انہوں نے میرا اثر قبول نہیں کیا وہ جیسے ابتدا سے مجھے ملے تھے اللہ کی نامت شکل صورت بھی وہی ہے اور الحمدللہ للہ بھی تقریباً وہی اندر کا تو مجھے مشاہدہ نہیں رہا آدمی کو چہرہ دے کے تجربہ ہو جاتا ہے کبھی کسی نے بھول بھول کے داری واری رکھ لی تو بیگم کے کہنے پہ منڈا ڈالے ایسے بھی چند آدمیوں کا مجھے پتہ ہے اتنا پیر میں بھی ہوں وہ جی آپ کو کشپ ہوتی ہے من کا جی کش تو برسے کو بھی ہوتی ہے اگر ادان جو دیتا ہے یہ کوڑی بات ہی بات تو نہیں کشپ ہونا اس کو بھی تو ٹائم کا پتہ رہی جاتا ہے نا کہ یہ بیدان کا وقت ہو گیا ہے وہ گھڑی تو نہیں باندھی ہوئی اس نے سیکھوں کی ہاتھ میں تو کہنے کا مقصد میرا عزیز یہ ہے کہ یہ کون پڑھے گا کون سمجھے گا یہ تو بس ایک شاہ بخاری احمد اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی بگی ہم کہتے کہتے مر جائیں گے یہ سنتے سنتے مر جائیں گے ہمارا ثواب کہیں نہیں کیا بات وہیں رہے گی یہاں کی جہاں تھی تو ایک دفعہ میں ایک پنجاب کے علاقے میں بڑی چک تھا وہاں کانفرنس تھی وہاں میری تقریر تھی تقریر کرنے کے بعد جب میں وہاں سے نکلا تو میں پیدل جا رہا تھا اپنی وہ جائے جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا پور کے قریب وہ جگہ تھی تو راستے میں چند پنجابی میرے بھائی جو تھے وہ تبصرہ کر رہے تھے مولوی قرآن تو بہت اچھا پڑھتا ہے تقریر بھی بڑی مزے کرتا ہے لیکن ہے وہاں اب اس کا کیا علاج مجھے آپ بتائیں آپ سمجھائیں اچھا اس کا مجھے دکھ اس لیے نہیں ہوتا بھی جن لوگوں کو مکے میں دس سال نوکری کرتے ہوئے بکاوت اللہ کا اثر نہیں ہوا تو مکی کے مولو مکی کا کیا ہے اس لیے مجھے دکھ سکھ نہیں ہوتا آدھی ہو گیا ہوں ان لوگوں پر اگر کابت اللہ کا اثر نہیں ہوا عمرے کا اثر نہیں ہوا زیارت مدینہ کا اثر نہیں ہوا اللہ کے گھر کے طباف کا اثر نہیں ہوا تو موسیقی پکی کی تجویز سے کیا ہو جائے گا لیکن میرا ثواب تو کہیں نہیں کیا انشاءاللہ کہ ہمیں حکم ہے کہ بل تبلیغ کرو اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ اللہ کے حال اور کبھی کبھی حضرت یا نے حیرت ہوتی ہے آپ حیران ہوں گے اسی سال حج کا واقعہ عرفات میں مجھے ایک لڑکا ملا نوجوان تو ماشاء اللہ بڑا خوبصورت اور بڑی پیاری داڑی تو بڑی محبت سے بڑی عقیدت سے مجھے آگے ملا اور کیا لگا کہ حضرت بات یہ ہے کہ مجھے پتا تھا کہ آپ اس کیمپ نمبر میں حج کرتے ہیں عرفات کا بطور خاص میں آیا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ حج کروں کہ میں نے آپ کی کیسر سے میری زندگی بدلی ہے میں انگریزوں کے ملک میں رہنے والا آدمی ہوں ساری زندگی میں نے انگریزی پڑھی ہے اور وہ بریسٹر ہے چھوٹا موٹی تعلیم بھی نہیں ہے اس کی وہاں کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں مقدمات لڑنے والا آدمی ہے انہیں کہا اللہ نے مجھے آپ کی کیسر کسی کے ذریعے دے دی اور یہ میرا انقلاب دیکھ رہے ہیں آپ یہ آپ کی کیسر کی برکت ہے میں نے کہا یار وہ آپ کے یورپ والوں پر تو اثر ہو گیا مکے والوں پر نہیں ہوتا یہ اثر اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیز کہ برتن صاف ہوگا تو دودھ صاف رہے گا نا دودھ کا تو اثر نہیں ہوتا قرآن تو قرآن ہے نبی کا فرمان نبی کا فرمان ہے وہ تو کبھی غلط ہو نہیں سکتا اگر آگے برتن ٹھیک نہ ہو دودھ بڑھ جائے گا یا خراب ہو جائے گا یا پینے کے قابل نہیں رہے گا اب دودھ کا کیا گناہ ہے بھائی دودھ تو بڑا فلٹر ہو کے تھنوں سے نکلا ہے اور ایسے لطیف نفیس دقیق اللہ نے فلٹر لگائے ہیں کہ وہاں انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی و دم لبن لبنسن بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان چیزوں کا اثر تب ہوگا جب آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں یا تھوڑی سی کم از کم سمجھنے کے لیے آپ محنت کریں گے اور شوق کریں گے کیونکہ اس کی ایک مثال دیتے تھے ہمارے حضرت جلندری رحمت اللہ علیہ محمد شیخ احمد علی جلن رحمتہ علی اللہ علیہ ختم نبوت کے بہت عظیم لیڈروں میں گزرے ہیں ویسے بھی بڑے متقی بڑے ازگار انسانوں میں تھے ہمارے بزرگ تھے واجب الرحترام تھے وہ فرماتے تھے کہ بیٹا اگر ایک آدمی بڑے سو سے ٹونٹی کھولے پانی کی اور لیکن گلاس اس کے نیچے یوں اونڈا کر کے رکھ دے تو کتنی دیر میں بھر جائے گا ساتھ ہے کہ نہیں بھرے گا ایک گھنٹہ اگر سیدھا کر دو سیکنڈ میں بھر جائے گی۔ بات صرف یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے دلوں کو سیدھا نہیں کرتے جب تک ہم اپنے دلوں کا رخ اللہ کے قرآن کی طرف موڑیں گے نہیں اس وقت تو قرآن سمجھ نہیں ہے قرآن وہ ہماری خیال ضرورت ہے دیکھو نا قرآن کلام الملوک ملک الملات بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام تو نہ اس بادشاہ کو ہماری ضرورت ہے نہ اس کے کلام کو ہماری ضرورت ہے تو اس لیے میں ارض کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ اچھا اسی طرح عادت ایک مثال اور دیتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی بنگلہ دیش میں بھی اور بھی ملکوں میں ہوتے ہوں گے پیالے ہوتے تھے تانبے کے یا پیٹل کے بنے ہوئے جن کو کٹورا کہا جاتا تھا اچھا اس کے نیچے سے بھی وہ یوں جگہ بنی ہوتی تاکہ رکھا جائے تو جم جائے تو اس کے نیچے بھی اندر تھوڑا نکلا ہوتا ہے اندر کی طرف اور بڑے خوبصورت سے بنے ہوئے ہوتے تھے تو ایک ماں نے اپنے بچے کو دیے اس زمانے میں ایک آنے کا پیسہ دیا کہ بیٹا جی کے تیل لے آؤ اس زمانے میں ایک آنے کی چار پیسے کی تو بڑی اہمیت تھی نا وہ دکاندار کے پاس گیا اس نے کہا کہ یہ چار پیسے کا تیل کٹورے میں ڈال دو دکاندار بھی اچھے تھے صحیح لوگ تھے دوکھا بازی فریب کاری یہ تو ان کے دماغوں میں بھی نہیں تھا نا اب تو ماشاءاللہ ہم بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں ایک دفعہ اتفاق سے میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا مجھے کپڑا لینے کا شوق ہو گیا تو میں نے دیکھا کچھ نظر پڑی کہ یار یہ تو میرا شکل تھا تو میں خیر خوش ہوں کہ اس کی دکان پہ چلا گیا میں نے دکان پر بیٹھ کے پہلی پہلی اس سے بات کی میں نے کہا دیکھو بات سنو ایک تو میں مفت نہیں لوں گا پیسے آپ کو لینے ہوں گے اگر آپ لیں تو میں کپڑا دیکھوں اگر آپ کہیں بھی استاد ہیں آ گئے ہیں اور ابھی تو آپ مجھے خوش ہو گئے ہٹیا دیں اور پیچھے کہیں یار کیا کریں مولوی لوگ ہیں آپ سر پہ نازل ہو گئی بلا کیا کریں ٹالنی تو تین آپ کیا کریں چلو ہماری بیماری کا صدقہ ہو گیا آپ موبی کو تو آپ وہی چیز دیتے ہیں نا آپ کو دل سے ہٹیا تھوڑا دیتے ہیں تو مثلا ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ ایک دن ایک بچہ اتنا بڑا پیالہ جناب مکھن کا بھرا ہوا استاد کے پاس لے امی نے دیا ہے اس نے کہا بیٹا خیر تو ہے آج تک تو مہینے نہیں نہیں کتا مار گیا تو نے تھا اس میں ہنسنے کی بات نہیں آپ نے مجھے دو سال میں کتنی دعتیں کھلا دیے کے طور پر وہ بھی کبھی کبھی को فنکشن ونکشن ہوا تو ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے بلا لیا ہوگا یہ چھوڑے باتیں اچھا اور آج میں جس ڈاکٹر کو آپ کہیں نا بہت زیادہ سمجھدار ہے اس کو ایک آدھا خواب سناتا ہوں دیکھو ایک مہینہ دا دینا کھلائے میرا نام رکھنے جو سب سے زیادہ سمجھدار آپ کا کلیر قسم کا آدمی ہونا اس کا نام آپ کو جی بتا دیں میں اس کو انشاءاللہ ایک خواب سناؤں گا ایک مہینے تک دبتہ کرتا رہے گا میری بھی محلے والوں کی خیرات بھی کرتا رہے گا تو یہ حالات ہیں میرے عزیز اس میں کسی پہ تند مقصود نہیں ہے اللہ ہمیں تند سے بچائے تو بار آ وہ دکاندار جس کے پاس میں گیا اس نے کہا گیہ ٹھیک ہے اچھا میں نے کہا دیکھو بات تو میرے سے ہو اتنی مہربانی کرو کہ مجھے صحیح ریٹ پہ اور صحیح کپڑا دے تمہارا نقصان نہ ہو اور میرا فائدہ یہ ہو جائے کہ مجھے چیز صحیح ریٹ پہ مل گئی اور صحیح کمپنی کی مل گئی انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے میں نے کپڑا پسند کیا بڑا اس نے کہا جی میں یہ خرید میری یہ خرید کی قیمت ہے میں نے کہا مجھے کتاب نہ دکھاؤ وہ بل بھی نہ دکھاؤ کہ تم نے کتنے کا خریدا ہے مجھے اعتبار ہے یہاں پر تو آپ حرم میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ پڑھ رہے ہیں اور روزانہ حرم میں حاضر ہوتے ہیں اللہ کے کابے میں بیٹھ کے ماشاءاللہ اب آپ کا تو باقی مدارج جو ہے آسمان سے میٹر ڈیڑھ میٹر کے نیچے رہتا ہوگا تو آپ کیوں جھوٹ بولیں گے اس نے خیال ہی جی مجھے دے دیا اللہ مجھے اتفاق سے خیال آ گیا چونکہ میں اصل میں خود بلوچ آتی ہوں ہم تو خود چور ہوتے ہیں اب چوروں کو مور پڑ جائے میرے دل میں خیال آ گیا کہ گڑبڑ ہے میں راستے میں ایک دکاندار کو دکھا کہ یار یہ کپڑا کتنے کا اس نے کہا آٹھ ریال میٹر اس نے ریال سے دس ریال لگایا یہ کتنے کا اس نے کہا جی بارہ ریال میٹر تو شاگرد نے ریال سے پندرہ ریال لگایا تھا نفع بھی نہیں کیا نا بل کے مطابق لگایا تھا تو جب یہ ہاتھ اس کو آنے میں ایسے دکاندار نہیں ہوتے تھے تو اس نے جناب چار پیسے دیے کہ جی تیل دے دو اس نے, تیل دو. اس نے, تیل دو. اس نے کہا بیٹا تیل بچ گیا ہے تھوڑا سا تمہارا تیل ڈال دو؟ ہو گیا اب لے کے جناب بچہ گھر آیا ماں نے دیکھا اسے کہا بیٹا چار پیسے کا ادھر ہونے کے نہیں باقی ادھر ہے جیسے آپ پر اثر ہوا ہے تو سال میں انہوں نے کہا وہ دکاندار نے تو ادھر بچتا ہے ادھر ڈال دو جب ادھر ڈال دیا نے کہا بیٹا چار میں نہیں امی جان باقی تو ادھر ہے تو آپ بچائیں اس میں کیا بچے گا تو اگر ہمارا حال یہ ہو تو درس کا اثر خدا جانے کیا ہو سکتا حالانکہ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ میں صبحوں سے سفر میں تھا سارا دن میں نے سفر کیا مغرب سے پہلے میں مکے میں پہنچا ہوں لیکن میں نے کوشش کی کہ آپ کا خراب نہ ہو میں مدینے منورہ تھا مدینہ منورہ سے چلے راستے میں ہم نے جناب کہیں دو ڈھائی بجے آ کے نماز پڑھی پھر وہی راستے میں جو چاول واول ملتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ اس سے ادا کیا حالانکہ ہم لوگ ان چاولوں کے عادی بھی نہیں ہوتے آر آدمی کی اپنی اپنے, اپنے, اپنے, اپنے خوراک ہوتی ہے چاہے وہ دال کھاتا ہوں تو صبح لیکن یہ تھا کہ ایک ذمہ داری تھی کہ بھی یا تو میں ڈاکٹر صاحبان کو پہلے بتا دیتا کہ آج میں درس پہ نہیں آؤں گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بےچارے آئے اور میں نہ ہوں اور یہاں یہ ہوتا ہے مرضی آئی تو آ گئے اور مرضی آئی تو نہ آئے ڈاکٹر ابھی آپ گن لیں کتنے ہیں اور باقی میرے ملنے والے کتنے ہیں درس ان کے لیے ہے اثر ہو رہا ہے نا آپ کا حالانکہ اگر ہر آدمی بھی اپنے ایک دوست کو ویسے بطور رہے مزاق ہی پکڑ کے لے آئے تو دس آدمی اور ہو جائیں گے لیکن وہ اپنی شادی پہ پکڑ کے لے جائے گا بچے کی شادی ہو تو لے جائے گا کوئی پارٹی ہو تو لے جائے گا کسی ہوٹل میں فنکشن ہو تو لے جائے گا قرآن کے لیے کوئی دعوت ہے ہو کیوں لے آئے یہ سچی بات ہے دیکھنا میری عادت نہیں ہے چھپانے کی میں اس لیے درس دیتا ہوں کہ اس درس کو اللہ نے اللہ کے ہاں انشاءاللہ اللہ قبول ہوگا کہ وہ پھر کیسٹ کی شکل میں نہیں کہاں کہاں پہنچ رہا ہے اب میں آپ کے لیے نہیں دیتا ہوں سیدھی سی بات ہے آپ سے میں مایوس ہو چکا ہوں اس نیت سے میں ضرور دیتا ہوں کہ الحمدللہ للہ الحمدللہ کہ یہ اللہ نے ایک سلسلہ بنا دیا جلوس کا اور اللہ نے اس کو پورے عالم میں پہنچا دیا کل مجھے نیروبی والوں نے بلایا انہوں نے کہا جی ہم آپ کا دعوت کرنا چاہتے ہیں اور یہاں بار اکرا ریڈیو جو ہے وہ آپ کی کہتے ہیں ایک سال سے نشر کر رہا ہے ساؤتھ افریقہ کا مسلم ریڈیو جو ہے آپ کا ایک سال سے نشر کر رہا ہے اسلام چینل جو ہے وہ آپ کی ڈیڑھ سال سے نشر کر رہا ہے لاس اینجلس کا ریڈیو جو ہے وہ آپ کا الحمدللہ دو سال سے نشر کر رہا ہے اللہ تبارک کا شکر ہے اللہ قبول فرمانے شاید اسی لیے میں نے کہا کہ ان کو تو ہدایت ہو گئی نا یورو والے کو اتنی خوبصورت داڑھی میں حقیقت اس کا چہرہ اس کی داڑھی اچھا اور اس کے بعد جناب وہ اس کا اتنا یعنی چین کی طرف اب وہ اس قتل کو گہرائی میں جا کے بے چارا محنت کر رہا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں اب وہ اس کے دن میں نے لگا کہ یار اسلام کے خلاف جتنے جدید اعتراض آتے ہیں نا وہ تم مجھے اکٹھا کر کے دوا کہ میرے لیے کوئی پرابلم نہیں آج کل تو بس انٹرنیٹ کا دور ہے ہم ایک منٹ میں بیٹھ کے سارے اکٹھے کر لیں گے کہا آپ وہ اکٹھے کریں تاکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان اعتراضات کے جوابات پر ہم محنت کریں اور قوم کے سامنے وہ اعتراض بھی آئے اور جواب بھی آئے اب دیکھو جیسے کہ آج کل جدید اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین لیکن یاد الدے گا اگر سمجھو گے جی نا میرے لیے بڑی مشکل یہ ہو جاتی ہے بعض اوقات کے کچھ ساتھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور پھر میرے گلے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ جی مولو بکی نے یہ کہا اور مولوی مکی نے یہ کہا اب ان کا اعتراض یہ ہے مستشرقین کا کہ بھائی اگر یہ قرآن ہے اور اللہ کا کلام ہے تو اللہ کہہ رہا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رام والا بسم اللہ کا ترجمہ میں یہی ہے نا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ٹھیک ہے،, ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کسی اور اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے بھائی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یہ کلام ہے اللہ کا تو اب اللہ کہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یعنی کوئی اور اللہ ہے اپنے نام سے اللہ خود شروع کر رہا ہے اب دیکھیں کہ کیسا ان ظالموں نے ہماری نوجوان نسل کے دماغوں میں شبو ڈالا انہوں انہیں کہا کہ جی یہ تو اللہ کا کلام ہے تو جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ پڑھ رہے ہیں نا اللہ نے جبریل پہ پڑھا اور جبریل نے محمد رسول اللہ پہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادا کرانا ہو بتب قرآن تو جب اللہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا پھر تو اس لیے آپ سمجھیں اس کے دو جواب ہیں ہمیشہ یاد رکھیں شبہ کو بھی دماغ میں رکھیں اور جواب کو بھی دستوں رکھیں ایک جواب تو یہ ہے یہ علمی جواب ہے جو اہل علم کی سمجھ کے لیے ہے کہ کبھی کلام جو ہے وہ کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی کلام متکلم کی طرف سے ہوتا ہے لیکن مقصود جو ہے اس دوسرے کی ترجمانی ہوتی ہے یعنی کلام تو اللہ فرما رہے ہیں لیکن سکھا بندے کو رہے ہیں کہ تم ہی یوں کہو یعنی کلام تو متکلم کہ لیکن وہ جیسے آپ اس کو یوں کہیں نا کہ کبھی کبھی آپ اردو محاورے میں بھی کہتے ہیں کہ یار کمال ہے آپ نے تو میرے منہ کی بات کھینچ لی یعنی جو لفظ میں کہہ رہا تھا وہ آپ نے کہہ دیے وہ یار تو میرے منہ سے لفظ لے لیے یار کمال لو گے یہی بات تو میں آپ کو کہنے والا تھا تو اب جناب یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں تو علماء نے کہا کہ بھی یہ ایک اسلوب ہے عرب کے اندر اور تمام دنیا کے ادیبوں کے اندر یہ ہے کہ جو کچھ کی اس نے کہا میں نے سمجھا یہ بھی میرے دل میں ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کلام اللہ کا ہے لیکن اللہ دبارک و تعالی اپنے بدو کی تعلیم و ہدایت کے لیے فرما رہے ہیں اسی لیے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور دوسرا جواب انہیں یہ دیا کہ میرے بھائی یہ تو ترسیب یعنی ایک ہے ترسیب نزولی اور ایک ہے ترسیب کراس کہ سب سے پہلے جو حضور پہ قرآن اترا ہے جب آپ غارے ہرانے ہی ہیں اب بنپاہی جو ہوتی ہے ہو وہ کہا ابسمیر تو پہلا پہلا حکم کیا تھا پڑھو تو اب یہ کہ استاذ اور مالک اور خالق ہر ہر کلمے کے ساتھ ایک را ابسم اللہ المانی اکرا الحمد اللہ رب اللہ المین اکرا سید الصفا اکرا گل ایک دفعہ کہہ دیا اسی اکرا کتابیں سارا قرآن ہے کہ پڑھو اب اللہ نے جب کہہ دیا اکرا تو ہمیں حکم دے دیا کہ ہم کیا پڑھیں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ غر الرحم تو اب کوئی شو نہ رہا کہ اللہ نے تو ہمیں حکم دے دیا نا پڑھنے کا تو اس اکرا کتابیں ہم سب پڑھیں گے تو اصل پہلا پیدا حکم اسی لیے اقرا دیا گیا تھا کہ اگلے قرآن کی آیات پر آنے والے زمانے میں کوئی دشمن اعتراض نہ کر سکے کہ بسم اللہ الرحمن کہا اقرا بسم اللہ تو اب الحمد اس میں کوئی شبہ نہ رہا کوئی اعتراض نہ رہا وما علینا عبد البلاغ و دعوانا الداوانہ الحمد للہ